فَأَمَّا وَآثَرَ فَإِنَّ هِي <الْمَأْوَى> جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اس دن حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا اہل محشر مومن و کافر دو گروہ میں منقسم ہو جائیں گے اور جنت و جہنم کے سوا کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں اللہ سے سرکشی کی ہوگی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی اس کی ساری کوششیں اسی کے حصول کے لیے رہی ہوں گی اور آخرت کو بھول گیا ہوگا اس دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جس نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دی ہوگی اور اس ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی کہ اسے اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہوگا اور اس ایمان کے زیر اثر اس نے اپنے آپ کو خواہش نفس کی اتباع سے دور رکھا ہوگا اس دن اس کی جائے رہائش جنت ہوگی جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کا دل اس کا تصور کر سکتا ہے